ولا حد على من وطئ جارية ولده أو ولد ولده وإن قال علمت أنها علي حرام وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ العبد جارية مولاه وقال علمت أنها علي حرام حد وإن قال ظننت أنها تحل لي لم يحده اچھا بھائی اگلے مسائل پڑھنے سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھیں بھائی ضابطہ یاد رکھیں بلکہ یہ لکھ دیجیے بھائی یاد رکھیے شبہ کسے کہتے ہیں بھائی شبہ پڑھتے رہتے ہیں شبہ وہ ہے جو حق کے مشابے تو ہو, مگر حق نہ ہو وہ ہے جو حق کے مشابہ ہو, ہو. ہو مگر حق نہ ہو یہ دو قسم پر ہے یہ دو قسم پر ہے شبا فل محل شبا فل محل اور شبا فل سیل اور شبا فل سیل شبا فلم محل کے کسی شرعی دلیل کی وجہ سے کہ کسی شرعی دلیل کی وجہ سے کسی محل میں شبہ آ جائے کسی محل میں شبہ آ جائے سمجھ میں آیا بھائی شبہ فی محل کسے کہتے ہیں کسی شرعی دلیل کی وجہ سے کسی محل میں شبہ آ جائے تو یہ شبہ فی المحل کہلاتا ہے مثلا دیکھو بھائی آپ نے پڑھا ہے بھائی یاد رکھیے باپ کا مال الگ ہوتا ہے بیٹے کا مال الگ اب باپ کے لیے اپنی باندی کے ساتھ تو صحبت جائز ہے لیکن بیٹے کی باندی کے ساتھ صحبت جائز نہیں کیونکہ وہ باپ کی مملوک نہیں ہو تو بیٹے کی مملوک ہے لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ صحبت کر لے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے بھائی اس پر حد نہیں حد وغیرہ نہیں کہ یہاں شبہ فی محل ہے شرعی دلیل کی وجہ سے شبہ آ گیا باپ بیٹے کا مال ہے تو الگ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا انت و مالک کلی کا تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں اس حدیث سے شب آگیا کا کہ والد کیا ہوتا ہے بیٹے کے مال کا مالک ہوا کرتا ہے سمجھ میں آیا شبھ آگیا تو یہ شبہ فلما المحل ہے کیونکہ کس کی وجہ سے یہ شبھ آیا ہے شرعی دلیل قرآن یا حدیث کی مثلا کسی نفس کے ذریعے آئے وہ شبہ بھائی شرعی دلیل اور ایک شبہ ہے پھر شیل بھائی کہ انسان غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے بھائی کہ انسان کسی مسئلہ میں کہ انسان کسی مسئلہ میں غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے سمجھ میں آیا بھائی تو یہ شبہ کسی شرعی دلیل سے نہیں آیا بلکہ انسان خود انسان کی اپنے ذن میں اس نے غیر دلیل کو کیا سمجھ لیا دلی ایک چیز دلیل نہیں ہے اس نے اس کو دلیل سمجھ لیا کہ شاید یہ دلیل ہے بھائی حلال ہونے کی حلال ہونے کی مثلا بیٹے نے والد کی باندی سے صحبت کر لی اب وہ باندھی شرعن بیٹے کے لیے تو حرام ہے بھائی باپ کی مملوکہ ہے بیٹے کی مملوکہ نہیں لیکن والد اور بیٹے کے درمیان آپ جانتے ہیں مال کے اندر بڑی آزادی ہوتی ہے ایک دوسرے کی چیزیں بھائی آزادی سے استعمال کرتے ہیں پرواہی نہیں ہوتی بھائی سمجھ میں آیا ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں چونکہ ہر چیز آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کے استعمال کرتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے کہ میں تو سمجھا تھا یہ باندی میرے لیے حلال ہے کیونکہ بات کی ہر چیز استعمال کرنا بیٹے کے لیے بھائی گھروں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آزادی سے استعمال کرتے ہیں تو بیٹے نے ایک غیر دلیل کو دلیل سمجھ لیا کہتا ہے بھائی جیسے آزادی کے ساتھ اور چیزیں میرے لیے حلال ہیں والد کی تو یہ جو باندی ہے میں سمجھا یہ بھی میرے لیے حالات تو یہ شبہ فی کہلاتا ہے کہ انسان کی اپنی رائے سے آیا اور کسی شرعی دلیل سے نہیں آیا کسی حدیث وغیرہ میں نہیں آیا کہ یہ سمجھ میں آیا اپنی رائے اور ذن سے پیدا ہوا ہے تو یہ شبہ فیلفیل کہلاتا ہے کہ انسان غیر دلیل کو کیا سمجھ بیٹھتا ہے دلیل سمجھ بیٹھتا ہے اور یاد رکھیے بھائی شبہ فلفیل کے اندر بندے کی رائے اور زن کا اور گمان کا اعتبار ہوتا ہے بھائی بندے کی رائے اور زن معتبر ہے جبکہ شبہ شبہ فلم وہ شرعی دلیل سے پیدا ہوا ہے وہاں بندے کے زن کا بندے کے گمان کا کوئی اعتبار نہیں ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی شبہ فی المحل کس سے پیدا ہوا ہے شرعی دلیل سے لہٰذا اس میں بندے کی رائے اور بندے کے گمان کا کوئی دخل نہیں اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اور شبہ فی البئی وہ کس سے آیا انسان نے غیر دلیل کو دلیل سمجھ لیا تو اس میں بندے کی رائے اور زن کا اعتبار کیا جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھیے اب کتاب میں دیکھیے ذرا بھائی ولاحد اجاری ولدی اولادی ولدی, ولدی اور کوئی حد نہیں ہے اس شخص پر جس نے سببت کر لی جاریتا ولدی اپنی اولاد کی باندی سے اولادی ولدی یہ اپنی اولاد کی اولاد کی باندی سے ان قالم تو انہ حرام اگرچہ وہ یوں کہے کہ میں جانتا تھا یہ مجھ پر حرام ہے پھر بھی حد نہیں ہے والد نے اپنی اولاد کی باندی سے یا اولاد کی اولاد آگے بھائی پوتے نواسیوں وغیرہ کی کسی باندی کے ساتھ کیا کر لی صحبت کر لی تو اس پر حد نہیں آئے گی بھائی اور کیوں نہیں آئے گی بھائی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کیا فرمایا تھا انتوا و کا لے ابھی کا تم اور تمہارا مالک دونوں تمہارے باپ کے ہیں تمہارے والد کے ہیں تو شبہ آیا اس حدیث کی وجہ سے اور حد کیا ہوتی ہے شبہ کی وجہ سے ساخت ہو جایا کرتی ہے اب وہ کہتے ہے بھائی مجھے پتا تھا یہ میرے اوپر حرام ہے کیا اب بھی حد نہیں آئے گی والد نے صحبت تو کر لی لیکن کیا کہتا ہے تو مجھے علم تھا یہ میرے اوپر حرام ہے بھائی اب تو حرام ہونے کا معلوم ہے اسے بھی علم تھا تو کیا حد آئے گی کہتے ہیں نہیں بھائی یہ شبہ فلم حل ہے کس کی وجہ سے آیا ہے شرعی دلیل کی وجہ سے آیا ہے تو شبہ فی المحل ہے اور شبہ فی المحل میں بندے کے گمان کا کوئی اعتبار نہیں وہ چاہے حلال سمجھے چاہے حرام سمجھے جو مرضی ہو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا شبہ آ چکا ہے ایک شرعی دلیل کی وجہ سے تو اب یہاں حد کیا ہو جائے گی شبہ کی وجہ سے اب اگرچہ وہ کہہ رہے میں جانتا تھا یہ میرے لیے حرام ہے لیکن اس کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں شبح کس کی وجہ سے آ چکا اور وہ معتبر ہے لہٰذا شبہ کی وجہ سے اگرچہ وہ کہے کہ میں جانتا تھا یہ میرے اوپر حرام ہے یہ اس کی رائے ہے یہ اس کا گمان ہے کہ میں جان لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں بھائی اداوتی اجاری جَارِيَةَ أَبِيهِ او امی او زَوْجَتِهِ ہی اوتی الْعَبْدُ جَارِيَةَ مَوْلَاهُ اچھا سورت یہ ایک شخص نے اپنے والد کی باندی سے صحبت کر لی یا اپنی والدہ کی باندی کے ساتھ کیا کر لی صحبت کر یا اپنی بیوی کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی غلام نے اپنے آخا کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی صحبت کر لی تو یہ صحبت تو آپ جانتے ہیں یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا پھر اس سے پوچھا گیا اس نے کہا بھئی میں تو سمجھا تھا شاید یہ میرے لیے حلال ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں بیٹے اور والد کے ایک دوسرے کا مال آزادی سے استعمال کرتے ہیں سمجھ میں اسی طرح بیٹا ہے اور اس نے والدہ کی باندی سے صحبت کیا بیٹا اور والدہ ایک دوسرے کی چیزیں آزادی سے استعمال کرتے ہیں خامند ہے اس نے بی بی کی باندی سے صحبت کر لی بھائی آپ جانتے ہیں میاں بیوی بی ایک دوسرے کی چیزیں آزادی سے استعمال کرتے ہیں غلام نے آقا کی باندی سے صحبت کر لی آپ جانتے ہیں بھائی غلام بھی اپنے آقا کی چیزیں آزادی سے استعمال کرتا ہے تو یہاں اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں جان سمجھتا تھا کہ یہ باندی میرے لیے حالال بھائی جیسے اور چیزیں ہم آزادی سے استعمال کر سکتے ہیں اپنے آقا کی اپنی بیوی کی اپنی والدہ کی اپنے والد کی تو میں سمجھا شاید یہ باندی بھی میرے لیے حلال ہے تو یہ شبہ فیل فیل ہوا یہ کیا ہے شبہ فیل اس کو اس فیل میں شبہ ہو گیا شاید یہ میرے لیے جائز ہے اگرچہ یہ اس کے لیے جائز نہیں اور یہ شبہ بتائیے شرعی دلیل سے یا اس نے غیر دلیل کو دلیل سمجھ لیا <متحد> وہ اس نے جو عام چیزوں میں آزادی تھی اسی کو اس کے اندر بھی کیا سمجھ لیا دلیل سمجھ لیا حالانکہ یہ تو دلیل <متحد> نہیں اور اس کے اندر بندے کے زن سے شبہ پھر پھیل ہوا اور اس کے اندر بندے کے زن اور اس کے گمان کا اعتبار کیا جائے گا اب وہ کیا گمان کر رہا تھا کہ میں تو سمجھ رہا تھا میرے لیے حلال ہے تو لہذا اب یہ معتبر بر ہے یہ شبہ فیل, مح... فیل, فیل آیا اور شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جایا کرتی ہے ساخت ہو جاتی ہے تو اس پر حد نہیں آئے گی. لیکن اس کے بجائے اگر اس نے یہ کہا میں جانتا تھا میرے لیے یہ حرام ہے اب حد آئے گی مولانا کیونکہ یہ شبہ فی الفیل ہے اور شبہ فی الفیل میں بندے کے گمان کا اعتبار ہے اور یہاں وہ خود کہہ رہا ہے اپنا گمان بتلا رہا ہے کہ میرا بھی یہی گمان تھا یہ میرے لیے حرام جب حرام ہے تو غیر ملک کے اندر اس نے صحبت کر لی اور اس پر کیا آیا کرتی ہے حد آیا کرتی ہے تو حد دینا آ جائے گی سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ عزا وقی اجاریہ تا ابھی او امی اور جب صحبت کر لی کسی شخص نے اپنے والد کی باندی سے او امی ہی ارت ہی یا امی ہی کا آتا ابھی پر ہے یا صحبت کر لی اپنی والدہ کی باندی کے ساتھ او یا اپنی بیوی کی باندی کے ساتھ او وقی الب جاریہ تا یا صحبت کر لی غلام نے اپنے آقا کی باندی کے ساتھ کالا اور وہ کہتا ہے عالم تو انحا ع حرام <حُدَّة> میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے تو اس پر جس کو حد لگائی جائے گی وہ کالن تو انحاط تحل لِي لَم <يُحَدَّة> اور اگر وہ کہتا کہے کہ میرا گمان یہ تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے لم یو <يُحَدَّة> تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی مؤت یا وَقَالَ ہی أَنَّهَا عَلَيَّ حَلَالٌ انفردا سورت یہ ایک شخص نے اپنے بھائی کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی یا اپنے چچا کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی اور پھر کہتا ہے کہ میرا یہ گمان تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے کہتے ہیں بھائی اس پر حد آئے گی بھائی پر کیا ہوگی حد آئے گی ادھر کیوں حد آئے گی وجہ یہ مالا نا وہ جو ذکر ہوا تھا کہ والد بیٹا اپنے والد اپنی والدہ اور اپنے بیوی کی چیزیں آزادی سے استعمال کرتا ہے بھائی اور چچا میں اس طرح نہیں ہے بھائی کی چیزیں انسان اس طرح آزادی سے استعمال نہیں کر سکتا آپ کہیں گے بعض اوقات ہوتا ہے بھائی بعض اوقات سے جانتی شریعت خوب میں کلّی لگاتی ہے اکثر آپ دیکھیں گے تو بھائی سے کیا ہوتا ہے مال الگ ہوتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی چچا کے مال میں بھی اتنی آزادی ہوتی ہے بھائی کوئی ایک مثال ہو دو مثالیں دس مثالیں آپ کو شاید با مشکل مل جائیں لیکن حکم کلی لگانا ہے اور اکثر کو دیکھا جائے گا تو آپ دیکھیں گے پچانوے فیصد بلکہ اس سے بھی اوپر وہ ایک دوسرے کا مال استعمال آزادی سے نہیں کر سکتے تو لہٰذا یہاں شبہ حلال ہونے کا شبہ آ ہی نہیں سکتا اور اس کی تو یہاں شبہ فی الحال بھی نہیں شریعت کی طرف سے بھی کوئی شبہ نہیں آیا اور صبح فلفیل یہاں نہیں <سؤال> ہے بھائی وہ بھی اعتبار اس کا نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان میں آپس میں اتنی آزادی نہیں ہوتی اور اتنا انتخاب نہیں ہوتا بھائی تو کہتے ہیں محبت ہی اور جس نے صحبت کر لی اپنے بھائی کی باندی سے او عامی ہی یا اپنے چچا کی باندی سے وہ اور کہتا ہے جانن تو میرا یہ گمان تھا انہا علیہ حلال ان کی یہ مجھ پر حلال ہے خدا اس کو حد لگائی جائے گی وہ منصوب وتی صورت یہ ایک آدمی نے نکاح کر لیا ہے تو اس کے منقوہ کی رخصتی ہوئی ایک عورت کو بھیج دیا گیا اور اور اور اس کے پاس اور اور عورتوں نے کہا بھائی یہ تمہاری بیوی ہے وہ اس کی بیوی نہیں تھی کوئی اور عورت لیکن اور عورتوں نے اسے کیا کہا یہ تمہاری بیوی ہے اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تو کیا حد آئے گی کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں تو اس نے بیوی کی رخصتی ہوئی ہے پہلے سے اس کو دیکھا نہیں ہوا اور اب عورتیں اس کو بتلا رہی ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو یہ اس نے ان کے کال پر اعتماد کیا ہے لہذا اس کی وجہ سے اب حد نہیں ہے یہاں البتہ مہر دینا پڑے گا اس کو کیونکہ صحبت کی ہے اب مہر دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وہ منظر ظف یا زفافن کا معنی ہے رخصتی کرنا بھائی دلہن کو خامن کے پاس بھیجا جانا بھائی اسی سے شب زفاف ہے شادی کی رات کو کہتے ہیں شب زفاف تو کہتے ہیں امن ظفت علیہ ہی غیر عمر اور جس کے پاس بھیجا گیا اس کی بیوی کے علاوہ کو وقالت النساء اور عورتوں نے کہا کہ یہ تیری بیوی ہے فوتی آحا فلاحد اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تو اس پر حد نہیں ہے وہ ہل البتہ اس کاون پر اب مہر واجب ہے مہر دینا پڑے گا بھائی فراشی فوت آحا فل ہل حد ایک شخص ہے بھائی اس نے ایک عورت کے ساتھ صحبت کر لی پوچھا گیا بھئی کیوں آپ نے صحبت کی اس نے کہا بھئی اس نے کہا یہ میرے بستر پر لیٹی ہوئی تھی میں شاید میری بیگم ہے بھائی یہ میری بیوی ہے اس لیے میں نے صحبت کر لی کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کوئی عذر نہیں ہے اس کو حد لگائی جائے گی کیونکہ بیوی کے وہ جانتا ہے رہ چکا ہے اس کے ساتھ تو یہاں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے وہ یا جنبیہ ہوگی فورن ہی پتہ لگ جائے گا بھائی تو کہتے ہیں وہ ما ہوا جدا مراتن اور جس نے پایا کسی عورت کو اپنے بچھोने پر فواتی آہا تو اس نے اسے صحبت کر لی ف علیہ الحد تو اس پر حد واجب ہے ومن تزوج امرات لا یحل له نکاحها فتی اھا لم یجب علیہ الحد ایک شخص نے ایک ایسی عورت سے نکاح کر لیا جس کے ساتھ اس کے لیے نکاح جائز نہیں تھا بھائی وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام تھی مثلا رضاعی بہن اس نے اور اس عورت نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا بچپن میں تو اس کی رضاعی بہن ہوئی اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ صحبت کر لی تو کیا اس پر حد آئے گی یا حد نہیں آئے گی بھائی کہتے ہیں نہیں بھائی اس پر حد نہیں آئے گی اس لیے کہ حد ادنا شبے کی وجہ سے بھی ساخت ہو جایا کرتی ہے اور یہاں نکاح اس نے کیا ہے تو نکاح کافی ہے حد کے ساخت کرنے نکاح کا شوبہ کیا ہے حد کو ساخت کرنے کے لیے کافی ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ منتظم الح نکاح ہوا جس نے نکاح کیا ایسی عورت سے کہ حلال نہیں تھا اس کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا فوا تو اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی لم یجب علیہ الحد تو اس پر حد واجب نہیں ہے ہاں تاجیر آئے گی مارانا کیا ہوگا تاجر آئے گی بھائی کیونکہ عورت اس کے لیے حلال نہیں تھی اور اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز بھی نہیں تھا تو تحزیر آئے گی سزا دی جائے گی لیکن بہرحال حد نہیں آئے گی کیونکہ حد کیا ہوتی ہے شبہ کی وجہ سے تاخب ہو جاتی ہے تو یہاں کم از کم نکاح اس نے کیا ہے بظاہر شبہ آ گیا کیا آ گیا نکاح کے شبہ حد کو کم از کم تاخت کر دے گا البتہ سزا ضرور دی جائے گی بھائی فلاحت ابی حنی فرحم اللہ تعالی وزر صورت یہ ایک شخص نے عورت کے ساتھ صحبت کی موز مکرو میں یعنی پچھلے مقام میں او عام عملہ قوم لو یا ایک شخص ہے اس نے قوم لوت والا عمل کیا یعنی مرد نے مرد کے ساتھ بدکاری کی تو کیا اس پر حد آئے گی یا حد نہیں آئے گی کہتے ہیں امام اعظم فرماتے ہیں حد نہیں آئے گی اس لیے کہ یہ جو فیل کیا یہ لواست کہلاتا ہے زنا نہیں کہلاتا اور حد کے تو کس کے بارے میں ہے زنا کے بارے میں ہے تو اس کا نام الگ ہے لہٰذا اس پر والی سزا جاری نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وَمَنْ فِي م... فِي اور جو آیا کسی عورت کے پاس مکرو محل میں پچھلے مقام میں یہ عورتوں کی بات کی اور یا یہ یہ عمل کیا اس نے قوم لوت والا یہ مردوں میں بھئی یعنی مردوں میں اس نے کسی کے ساتھ بدفیلی کی فلاح ابھی فتح تعالی تو کوئی حد نہیں ہے اس پر امام اعظم حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھائی وہ حض ضرور تاذیر لگائی جائے گی بھائی سمجھ میں آیا بھائی یہ جس نے لواست کی اس کے بارے میں تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا بعض فرماتے تھے اس کو آگ میں جلا دینا چاہیے بھائی بعض کہتے تھے اس کو کھڑا کر کے اوپر دیوار گرا دی جائے بعض کہتے تھے اس کو اونچی جگہ سے اونھے مو گرا دیا جائے اور اوپر پتھر گرا دیے جائیں بھائی سمجھ میں آیا جی تو اس لیے امام اعظم وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں تو صحابہ کے وقت سے اختلاف ہے اور نیچ یہ جو اس نے عمل کیا یہ زینا بھی نہیں کہلاتا حد تو زینا کے اندر ہے سمجھ میں اور یہ زینا نہیں کہلاتا تو نام اس کا الگ ہے لہذا تعزیر آئے گی بھائی اور وہ قاضی دیکھے گا جو مناسب سمجھے سمجھ میں آیا دیوار سے گرا دے اونچی جگہ سے گرا دے یہ دیوار اوپر گرا دے جس وکال یہ تو امام صاحب کا مذہب تھا وقالا تعالی صاحبین فرماتے ہیں یہ بھی زنا کی طرح ہے تو اس کو اس کو حد لگائی جائے گی حد زنا والا حکم دے دیا انہوں نے وہ وتی ہی متن فلاحے گی جس نے وتی کر لی کسی چوپائے کے ساتھ فلاحد علیہ تو اس پر حد نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا کیونکہ حد زنا کے اندر ہے یہ زینا نہیں ہے البتہ تاجیر ہوگی مرانا ایک شخص نے دار الحرب میں کفار کے وطن میں زینا کیا یا دار البغ یہ باغیوں کے علاقے میں بھائی لوگوں نے کیا کر دی ہے خلیفہ سے بغاوت کر کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اب وہاں پر ایک شخص نے زنا کیا کہتے ہیں اس پر حد نہیں آئے گی اس لیے کہ حد لگانا امام کا کام ہے اور جہاں پر اس نے زنا کیا وہاں امام کی ولایت کی نہیں اس کے جی تو کہتے ہیں وہ منظنا فی دار الحربی اور جس نے زنا کیا دار الحرب کے اندر اوفی دار الباغی یا باغیوں کے وطن میں مخرج علینا پھر وہ ہماری طرف نکل کے آ گیا لم يقم عليه الحد تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی باب شرب یہ باب ہے حد شرب میں بھائی کوئی نشاور مشروب یا شراب پی لیتا ہے اس پر بھی حد آیا کرتی ہے مولانا اور پھر میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ شراب کا ایک قطرہ بھی پی لے گا تو حد آ جائے گی نشہ ہونا ضروری نہیں لیکن شراب کے علاوہ کوئی اور نشہ اگر مشروب پیتا ہے تو وہاں نشہ ضروری ہے نشہ ہوا تو اسے حد لگائی جائے گی بھائی اور نشہ نہ ہوا تو حد بھی نہیں لگائی جائے گی کہتے ہیں وہ من شریبا موجودہ موجود بھائی شراب کے مسئلے میں یہ یاد رکھیے بھائی شراب کے بھائی کہ آپ کو میں نے بتلایا کہ حد کے اندر اگر زمانہ زیادہ گزر جائے وہ جرم کیا ہے تو حد کیا ہو جاتی ہے تاخص بعد میں گواہی کوئی دیتا ہے تو وہ گواہی قابل قبول نہیں اس کی وجہ سے حد نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ بات پرانی ہو گئی اور شراب میں بھی اسی طرح ہے شراب میں ضروری ہے کہ جسے پکڑا گیا ہے اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو اور جس وقت گواہ گواہی دیں اس وقت بھی اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو اگر زمانہ زیادہ گزر گیا تو پھر اس صورت کے اندر حد کیا ہو جائے گی ساخی کیونکہ کے بعد پرانی ہو گئی ہاں اگر فاصلہ زیادہ تھا ان کو پہنچنے میں وقت لگا قاضی تک جب پکڑا تھا تب تو بو تھی لیکن جب قاضی کے پاس پہنچے اس وقت بو کیا ہو چکی ختم ہو چکی تو پھر تو اب عذر ہے پھر تو حد لگائی جائے گی کیونکہ یہ البتہ ویسے اگر کوئی عذر نہ ہو پھر ضروری ہے کہ جب گواہی دیں اس وقت بھی کیا ہو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو گئی ورنہ کہیں گے بات پرانی ہو گئی کہتے ہیں وہ من شرب الخمر فا اخذت وریحها موجودت موجودۃ اور جس نے شراب پی فا اخذت پس اس کو پکڑا تو اس کو پکڑا گیا وریحها موجودت اس حال میں کہ شراب کی بو موجود تھی فشهد الشهود علیہ بذلك پس گواہی دی گواہوں نے اس پر اس چیز کی کہ اس نے کیا کیا ہے شراب پی ہے یا نشہ کیا وا اقر او اقر یا وہ خود کیا کر لیتا ہے اقرار کر لیتا ہے وریحوها موجودتن اس حال میں کہ اس کی بو موجود ہے یہاں اقرار میں بھی ضروری ہے جب اقرار کرے تو کیا ہو فعلیح الحد تو اس پر کیا ہے حد واجب ہے وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذَحَا بِرَائِحَتِهَا لَمْ يُحَدَّ اور اگر اس نے قرار کیا ہے شراب کی بوکھے ختم ہو جانے کے بعد لم یو حد تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ بات پرانی ہو گئی و منسا کرا مینا نبی اور جس, جس کو نشہ ہوا نبی سے تو اسے حد لگائی جائے گی نبیس جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی نبیس کہتے کھجور کا پانی عرب کیا کرتے تھے کھجور کو پانی میں رکھ دیتے بھائی کیا, کیا؟ کھجور کو کافی کھجور ہیں پانی میں ڈالتی تھوڑی دیر گزرتی ہے چند گھنٹے گزرتے اے بو, اے تو खजूर کی میٹھا پانی میں آ جاتی پانی میٹھا ہو جاتا پھر اگر زیادہ وقت گزر جاتا تو اس پانی کے اندر نشہ بھی آ جاتا تھا تو یہ جو کھجور کا میٹھا پانی ہے یہ نبیس کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ہاں کچھ گھنٹے رکھے کھجور تو اس میں کیا آ جائے گا اس میں ڈھاس ہے کہ زیادہ اچھا رکھا تو نقشہ بھی آ جائے گا تو یہ نبیس ہے تو کہتے ہیں یہ کھجور کی بھی بنتی ہے اور بھی چیزوں کی بنتی ہے آگے تفصیل آ جائے گی بھائی آگے تفصیل آ رہی ہے قریب ہی ہے باب مولانا باب الکتاب الشریبا کے اندر اس کا ذکر آ جائے گا بھائی دو چار صفحے بعد تو کہتے ہیں وہ منصا کر من اور جس کو نشہ ہوا نبی سے خدا تو اسے حد لگائی جائے گی الا حد اعلیٰ مین ہو رہا احت الخمری او من تقیہ اور حد نہیں ہے اس شخص پر جس سے شراب کی بو پائی گئی بھائی ایک آدمی ہے اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے پیتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی کیا اس پر حد ہے کہتے ہیں نہیں اس سے حد نہیں لگائی جائے گی بھائی کیوں نہیں حد لگائی جائے گی شراب کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے بھائی کہتے ہیں بھائی حد ادنا شبے سے بھی ساخت ہو جایا کرتی ہے ہو سکتا ہے یہ کسی اور چیز کی بو ہو شراب جیسی ہو بو شراب جیسی ہے لیکن ہے کسی اور چیز کی احتمال ہے یا نہیں استعمال بھائی احتمال ہے لہٰذا احتمال آ گیا شبح آ گیا اور شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جاتی ہے ساک لہذا اس پر حد نہیں ہے بھائی ایک آدمی نے شکتیں شراب کی ق کی بھائی الٹی آئی قہ کی اور دیکھا تو شراب بھائی میدے سے نکلی ہے کیا اب اس کو حد لگائی جائے گی کہتے ہیں نہیں اس کو بھی حد نہیں لگا سکتے بھائی کیوں اب تو واضح ہو گیا ایسے معلوم ہے ہو شراب پی تھی جو اب اس نے الٹی کی ہے کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے اس سے کس نے زبردستی پلائی ہو استعمال آیا یا نہیں آیا بھائی آ گیا دیکھا شریعت چاہتی ہے کسی نہ کسی طرح آدمی پر پردہ پڑا رہے بھائی حد کا معاملہ بڑا نازک ہے تو کہتے ہیں ولاحد عالم الخمری اور حد نہیں اس شخص پر جس سے شراب کی بو پائی گئی او من احا یا جس نے شراب قے کی <النبیلی> بھائی ایک آدمی تھا نشے میں مدوش ہے مدھوش ہے بھائی نشے میں ہے کیا اس کو حد لگائی جائے گی کہتے ہیں بھائی نہیں حد نہیں لگائی جائے گی جب تک یہ پتا نہ چل جائے کہ اس کو نبی سے نشہ ہوا ہے کس سے ہوا ہے نبی سے نشہ ہوا ہے آگے آئے گا بھائی کچھ نشہور مشروب ہیں ان کے پینے سے حد ہے ہر چیز کے نشے سے حد نہیں آتی بھائی جب تک یہ نشے میں ہے جب تک پتا نہ چل جائے نبیس کے پینے کی وجہ سے اسے نشہ چڑھ رہا ہے اسے اس پر حد نہیں ہے ہو سکتا ہے اس نے بھنگ پی ہو بھئی تو بھنگ پینے کی وجہ سے تو حد نہیں آتی بھائی غیر جی سے لکھا ہوا بہن لکھتے وہی بھنگ ہے بھئی عربی میں گاف کس سے بدل جاتا ہے جین سے ولا سکار حد نہیں لگائی جائے گی مدہوش کو حد تا علما یہاں تک کہ معلوم ہو جائے ان کرم نبی کہ یہ مدہوش ہوا ہے نبیس سے یہ نبیس پینے سے اور یہ کہ اس نے پیا ہے اس نبیس کو توان خوشی سے رضامندی سے بھائی ہو سکتا ہے کہ اس نے زبردستی پلائی ہو تو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ نبیز کچھ نشہ ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ اس نے بخوشی نبیس پی تھی کس نے زبردستی نہیں پلائی سکر تو کیا بھائی حد فوراً لگا دیں گے اس کو کہتے ہیں نہیں نشہ جب ختم ہو جائے گا اتر جائے گا نشہ پھر حد لگائیں گے تاکہ تکلیف ہو نشے میں تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی اس کو گربیں لگی ہیں کہتے وایو حد, حد تا یا زلا اور حد نہیں لگائی جائے گی یہاں تک کہ دور ہو جائے اس سے نشا یاد رکھیے بھائی ایک ہے سکر لفظ سکر سین پر زما ہے کاف ساکن ہے سکر سکر کہتے ہیں نشے کو نشے کو اور ایک ہے سکر سین پر بھی زبر کاف پر بھی زبر دونوں پر فتحہ ہے سکر ساکر کہتے ہیں نشاور مشروب کو سکر کا کیا معنی نشا اور ساکر کا کیا مانا نشاور مشروب بھائی یہ لفظ یاد رکھنا بھائی اشتباہ ہو جاتا ہے بھائی تو کہتے ہیں ولاو حد حضولہ اسے حد نہیں لگائی جائے گی یہاں تک کہ دور ہو جائے زائل ہو جائے اس سے سکر کیا معنی سکر نشہ زائل ہو جائے وَحَدُّ و وَالسُكْرِ فِي الْخُرِّ سَمَانُونَ سَوْتَن اور شراب کی حد اور نشے کی حد فِي الْخُرِّ آزاد آدمی میں سَمَانُونَ سَوْتَن کتنے کوڑے ہیں اسی کوڑے ہیں یفرقو على بدنی ہی جو تقسیم کیے جائیں گے متفرق لگائے جائیں گے اس کے بدن پر کما ذکرنا فِي الزینہ جیسے ہم نے کس میں ذکر کیا تھا زینہ تاکہ وہ ایک ہیلف پر لگاتے رہے تو وہ علف کہیں تلف نہ ہو جائے تو پورے بدن پر مختلف جگہوں پر لگاؤ بھائی فنکان فہدنا بس اگر وہ شخص غلام تھا تو اس کی حد چالیس کوڑے ہیں کیونکہ غلام کے کی حکم کیا ہوتا ہے آزاد سے نصف ہوتا ہے وہ من اقر بشر بل خمری و سکاری یہ وہ سکر آ گیا سکر کا کیا مانا بتلایا نشاور مشروب اور جس نے اقرار کیا شراب کے پینے کا وسع کرے یا اور نشہ اور مشروب کے پینے کا سو مرا پھر رجوع کر لیا لم یو تو اس پر حادث اسے حادث نہیں لگائی جائے گی کیونکہ اللہ کا حق ہے تو اس میں رجوع کو قبول کیا جائے گا ویسب رب شہاد شاہ دینی اور ثابت ہو جائے گا پینہ بھی شہادتی شاہدینی دو گواہوں کی گواہی سے بھائی زینا میں تو کتنے گواہ چاہیے تھے چار لیکن یہاں دو کافی ہیں اور بھی اقرار ہی مر رہا یا اس کے ایک ہی مرتبہ کے اقرار سے بھی بھائی ثابت ہو جائے گا بھائی زنا میں کتنی دفعہ قرار ضروری تھا چار مختلف مجلسوں میں چار دفعہ قرار ہو یہاں ایک اقرار کافی ہے ولاق بلفی شہادت السا عمار رجاد اور قبول نہیں کی جائے گی اس کے اندر عورتوں کی گواہی مردوں کی گواہی کے ساتھ بھائی میں نے بتایا حد کا مسئلہ بڑا نازک ہے اس میں صرف کس کی گواہی قبول کی جائے گی مردوں کی اور وہ بھی عادل ہوں اور ان کی سمجھ میں آیا تو قابل اعتماد مرد ہوں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں بھائی اس لیے کہ ان کی عورتوں کی گواہی میں شبہ ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی گواہی کتنی عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے دو عورتوں کی گواہی وجہ اس سے یہ نا کہ عورت کا حافظہ کہتے ہیں کمزور ہے وہ بات بھول جاتی ہے جلدی بھائی بات جلدی بھول جاتی ہے اس وجہ سے اس دو عورتوں کی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کر دی تاکہ اگر ایک کو کوئی بات بھول جائے تو دوسری اسے کیا کر دے یاد کروا دے عورتوں کے حافظہ مردوں سے کمزور ہوتا ہے بھائی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے بھائی عام مسائل میں دو مرد گواہی دیں اور اگر عورتیں ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دے سکتے ہیں بھائی چنانچہ بھائی میں اللہ کیا فرماتے ہیں وسطی جال اور گواہ بنا لو دو گواہ مردوں میں سے فلم یقون رجول فرج الم ومرا اگر دو مرد نہ تو ایک مرد اور دو عورتیں من ہی جو تم پسند کرو شہدا میں سے احدہ اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک فتوزت احدہ اخرا تو یاد کروا دے گی اسے دوسری بھائی ایک بھول جائے تو دوسری اسے کیا کروا دے گی یاد کروا دیجیے یاد کروا دے گی یہاں سے معلوم ہوا بھائی کہ دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کیوں قرار دیا گیا کیونکہ عورتوں کا حافظہ کمزور ہے وہ بات جلدی بھول جاتی ہیں یہ قرآن کی بات ہے چودہ سو سال پہلے قرآن کا فیصلہ جو نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کے جدید سائنسی دور کی بات بتلاؤ بھائی روس کے اندر تحقیق کی گئی بھائی انہیں عشایت کا پتہ بھی نہیں ہوگا ویسے ہی جب وہ مختلف تحقیقات وغیرہ کرتے رہتے ہیں انہوں نے تحقیق کی بھئی اور تحقیق کے بعد انہوں نے اپنا نتیجہ شائع کیا بہت سی جگہ جگہ کتابوں میں آپ کو اس کے حوالے وغیرہ بھی مل جائیں گے حوالہ تو میرے ذہن میں نہیں لیکن انہوں نے شائع کیا اپنے نتیجہ اس کو تحقیق کو اور لکھا کہ مردوں کا حافظہ قوی ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں عورتوں کا حافظہ ان سے کمزور ہے یہ جدید تحقیقی بات کر رہا ہوں سمجھ میں آیا بھائی تو اسی لیے کہا تو کہتے تو معلوم ہو عورت کا حافظہ کمزور ہے تو اس کی گواہی میں شبہ آ گیا اور شوبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جایا کرتی ہے تاخص ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ولا اقبل فی شہادت السا عمار رجال اور قبول نہیں کی جائے گی اس کے اندر عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ حدود میں صرف مردوں کی گواہی قابل قبول ہے عورتوں کی نہیں باب و حد دل قصفی یہ باب ہے حد قذف کے بیان میں بھائی قذف کا قضف کا عربی زبان نے مانا ہے پھینکنا مارنا کوئی چیز بھائی پھینکنا مارنا اور اصطلاح شریعت میں زنا کا جو الزام کسی پر لگایا جائے وہ قزف کہلاتا ہے بھائی قزف کہلاتا ہے کہتے ہیں اذا الرجل الزنا وطالب بالحد حد اگر تحمت لگائی کسی آدمی نے کسی پاک دامن آدمی پر اومرتم محسن یا کسی پاک دامن عورت پر بسری جنا سرینا کی, کی تم نے زنا کیا ہے یا تم زانی ہو طالب بالحد اور مطالبہ کیا مقذوف جس پر توحمت لگائی گئی اس مقذوف نے مطالبہ کیا حد کا حدم تو حد متحد لگائے گا اس تہمت لگانے والے کو حاکم سمانی نہ کتنے کوڑے اسی کوڑے انکان خورن اگر وہ آزاد تھا یو فرق والا آزائی ہی متفر تف تقسیم کیا جائے گا اس کے اعضا پر یعنی متفرق اعضا پر اس کے لگائیں گے ولا یو جد مین اور اس کو ننگا نہیں کیا جائے گا اس کے کپڑوں سے یعنی قمیض بھی نہیں اتاریں گے بھائی بھائی آپ نے ذنا کے مسئلے میں پڑا کہ کوڑے لگاتے ہوئے کیا کریں گے مرد سے اس کے قمیض اتار لیں گے تاکہ خوب تکلیف ہو حد قزب کے اندر تمیف بھی نہیں اتاریں گے سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں لا من سیابی ہی. اس کو خالی نہیں کیا جائے گا اس کے کپڑوں سے غیر انہو اور موٹے کپڑے پوستین وغیرہ کے کوئی اس نے چیز پہنی ہے یا ایسا کپڑا جس میں روئی وغیرہ بھر بھری ہے یعنی موٹی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے ان کو اتار لیا جائے گا تاکہ کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تو تکلیف نہیں ہوگی تو وہ اتار لیں گے البتہ قمیص نہیں اتاریں گے بھئی کیا وجہ ہے وہاں پر زنا کے مسئلے میں کہا تھا کہ قمیص بھی اتار لیں گے اور یہاں کہہ رہے کہ قمیص نہیں اتاریں گے کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں اس نے زنا کی سہمت لگائی ہے لیکن اس کے بعد ثبوت کوئی نہیں ہو سکتا ہے سچا ہو, ہو سکتا ہے استعمال ہے یا نہیں بوتھ تو نہیں پیش کر سکا زینا پر لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے یہ شخص کیا ہو سچا ہو تو لہذا اس پر خوب شدت کے ساتھ ضربیں نہیں لگائی جائیں گی بھائی کپڑے اس پر رہنے دیے تاکہ تکلیف کچھ کم ہو گئی ہو ان کا نبدن اور اگر وہ غلام تھا جلد ہو اربعین تو اسے حاکم کوڑے لگائے گا چالیس کوڑے بھائی کیونکہ غلام کی سزا نصف ہے ول بھائی انہوں نے کیا کہا پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر سہمت لگائی رجل محسن یا امرا محسنہ ہو محسن کیا مراد ہے بھائی ایک احسان الرجم پڑا تھا اس میں کتنی شرائط تھیں سات شرائط تھیں یہاں دیکھیے گا مولانا شرائط کم ہو جائیں گی کہتے ہیں یہ احسان قذف ہے ول احسان مقدوف خرم بالغن عاقل مسلم حفیف اور احسان یہ ہے یعنی احسان قذف یہ ہے کہ وہ جو جس شخص پر سہمت لگائی گئی ہے وہ آزاد ہو بالغ ہو عاقل ہو مسلمان ہو آفیفینا ان اور پاک دامن ہو زینا کے فعل سے سمجھ میں آیا تو وہاں پر ایک دو قیدیں اور بھی تھی بھائی کہ نکاح صحیح بھی کیا ہو وہ قید بھی یہاں نہیں نیز وہاں ایک قید تھی کہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت بھی کر چکا ہو یہاں وہ قید بھی نہیں ومن اور جس نے نفی کی غیر کے نصب کی فقالا بھائی دوسرے کے نصب کی نفی کر دی فقالا اور یہ کہا لخت علی ابی کا تو اپنے باپ کا نہیں ہے دیکھو نصب کی نفی کر دی او یا بنا ضانیہ اے زانیہ کے بیٹے محسانا تم میں تن اور حال یہ ہے کہ اس کی ماں پاک دامن ہے میں انتقال ہو چکا ہے ففا بلی بنو بی حد اب مطالبہ کیا بیٹے نے اس محسانہ ماں کی حد کا کہ اس نے کیا کیا ہے کسی سے کہا ایزانیہ کے بیٹے اور وہ عورت ہو مر چکی ہے البتہ پاک دامن تھی اور بیٹا مطالبہ کر رہا ہے کہ کہا تو میری ماں پر کس چیز کا الزام لگا دیا زینا کا سمجھ آیا یا کہا بھائی لفت علی ابی کا تم اپنے والد کے نہیں ہو تو یہاں بھی دراصل اس کی ماں پر کس چیز کا الزام لگا دیا زنا کا اب مطالبہ کر رہا ہے بیٹا بِحدھا بی اپنی اس پاک دامن ماں کی حد کا تو خود القاذفو تو تہمت لگانے والے کو حد لگائی جائے گی سورۃ سمجھ میں اگئی بھائی ولا یطالبوا بِحد القذف للميت الا من یقع القذف فی نسبه بقذفه اب دیکھو ایک میت کے پر تومت لگانے پر حد کا مطالبہ کیا تھا بیٹے نے بھائی اپنی ماں کی حد کا مطالبہ کیا اور اس کا کیا ہو چکا تھا انتخاب تو میت کی حد کا مطالبہ کون کون کر سکتا ہے جب اس پر کوئی توہمت لگا دے کہتے ہیں بھائی جس کے نصب میں ہیب آتا ہو وہ لگا سکتا ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے جس کے نصب میں کیا آتا ہو باتا ہو بھائی وہ مطالبہ کر سکتے ہیں سارے وارث سارے رشتہ دار مطالبہ معلوم اور بیٹے یا آگے اولاد ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں مطالبہ کر اسی طرح والد دادا وغیرہ اوپر کے جو ہیں وہ بھی کیا کر سکتے ہیں مطالبہ کر سکتے ہیں باقی رشتہ دار نہیں کر سکتے بھائی تو کہتے ہیں ولاب بھی حد دل اور مطالبہ نہیں کر سکتا حد قذف کا للمیت میت کے لیے اللہ مگر وہ شخص یقاء قطف قطف ان کا مانا ہے عیب مگر یہ کہ وہ مگر وہ شخص کے عیب آتا ہو فی نصبی ہی اس کے نسب میں بھی ہی اس میت پر قمت لگانے سے اس میت پر توہمت لگانے سے ات شخص کے نصب میں عیب آ رہا ہے تو یہ کیا کر سکتا ہے حد کا مطالبہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں وہ اور اگر مقذوف یعنی جس پر تحمت لگائی گئی محسن وہ پاک دامن ہے تو جائز ہے اس کے کافر بیٹے کے لیے اور اس کے غلام کے لیے کہ وہ مطالبہ کریں حد کا کس کا مطالبہ کریں بھائی بیٹا کافر ہے لیکن پھر بھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے نصب میں کیا رہا ہے غلام بھی مطالبہ کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہ بات غلام کے لیے بھی عیب کا باعث ہے سمجھ میں آیا کہ وہ ایک ایسے شخص کا غلام ہے جس کا نصب ہی صحیح نہیں تو یہ اس کے لیے بھی بائیس آر اور بائیس عیب بات ہوتی ہے تو وہ بھی مطالبہ کر سکتا ہے طالبہ مولافی امل تھی بھائی یاد رکھیے کہ آپ نے پڑھا احسان میں کتنی شرائط انہوں نے کچھ شرائط اوپر ذکر کی ایک کیا شاید پہلی شرط کیا ذکر کی آزاد ہونا چاہیے لہٰذا کوئی غلام پر تہمت لگا دے تو وہاں حد قزق نہیں مسن آقا نے اپنے غلام پر کو کہا جنا کار تو کیا اب وہ حد کا مطالبہ کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی وہ حد کا مطالبہ بھائی آقا نے غلام کو قتل کر دے تو آقا پر قصاص نہیں آتا کیونکہ اس نے اپنی مملوک کو کیا کیا ہے قتل کیا ہے تو لہذا جب قصاص نہیں آتا تو حد تو بطریق اولا اب اس کی وجہ سے نہیں آ سکتی تو غلام پر اگر کس نے اپنے غلام پر الزام لگایا زنا کا تو اس کی وجہ سے اس پر حد نہیں آقا نے غلام پر تو تہمت نہیں لگائی غلام کی ماں جو تھی وہ آزاد تھی پاک دامن تھی اس پہ زنا کا الزام لگا دیا تو کیا اب غلام اپنے آقا پر حد کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرے آقا پر کیا لگائی جائے حد لگائی جائے کہ میری ماں جو پاک دامن تھی آزاد عورت تھی اور جس کا انتقال ہو چکا ہے اس نے اس نے اس پر کیا کیا ہے زنا کی توہمت لگائی ہے کہتے ہیں نہیں بھائی غلام کہ اپنی ذات پر اگر آقا زنا کا الزام لگاتے تو غلام اپنے بارے میں جب حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا تو اپنی والدہ کے لیے بطریق اولا حد کا مطالبہ جب اپنی ذات کے لیے نہیں کر سکتا تو غیر کے لیے تو بطریق اعلیٰ نہیں مطالبہ کر سکتا ولی سلیلاب دی اور جائز نہیں ہے غلام کے لیے کہ اینو طالبہ مولاحو کے وہ مطالبہ کرے اپنے آقا پر بے قرضی ام مل شرتی اپنی آزاد ماں پر تہمت لگانے پر اپنے آقا سے حد کا اپنے آقا پر حد کا مطالبہ کرے یہ غلام کے لیے جائز نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آیا ولیس لب دی اور جائز نہیں ہے غلام کے لیے طالبہ مولاح بے قرضی ام کہ وہ مطالبہ کرے اپنے آقا پر اپنی آزاد ماں پر توہمت لگانے کی وجہ سے باقیہ بنا لو سب ابھی لئی سلیل اور جائز نیا غلام کے لیے طالبہ مولا ہوں کہ وہ مطالبہ کرے اپنے آقا پر قلفی ام می ہل خرتی باوجہ لگانے اس کی آزاد ماں پر غلام کی آزاد ماں پر تہمت لگانے کی وجہ سے یہ اپنے آقا پر حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا بھائی وہ انقار ربل قلفی سوما جہاں اور اگر کسی شخص نے اقرار کر لیا قذف کا ایک شخص ہے اس نے کیا کیا قذف کا اقرار کر لیا کہ میں نے واقعی فلاں پر زنا کی سہمت لگائی ہے سوم مہاراجا پھر رجوع کر لیتا ہے لم یقبل رجوع ہو تو اس کے رجوع کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر حد کون سی حاد گی حد قزف آئے گی اگر مخصوص مطالبہ کرتا ہے بھائی کیوں آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی شخص اقرار کر لے شراب کا پینے کا یا زنا کرنے کا اور پھر بعد میں کیا کر لیتا ہے رجوع کر لیتا ہے تو رجوع قبول کیا جائے گا اور حد کیا ہو جائے گی ساخت یہاں حد کیوں نہیں ساخت ہو رہی وجہ یہ مانا نا کہ وہ خالص اللہ کا حق تھا یہاں بندے کا بھی حق ہے کس کا حق ہے بندے کا بھی حق ہے بھائی اسی لیے کہا اس کا مطالبہ بھی ضروری ہے بغیر مطالبے کے حد بھی بھائی اس دوسرے شخص پر اس نے سہمت لگائی ہے تو اب یہ اس کا حق ہے اس کو کیا کر لے اس پر حد لگوائے قبول نہیں کیا جائے گا کسی شخص نے کسی عرب سے کہا یا نبی یو نون اور با دونوں پر فتحہ ہے بھائی نبی نبت نباط یاد رکھیے ایک قوم تھی کہتے ہیں یہ عراق میں کوفہ اور بسرہ کے درمیان کے علاقہ میں رہتی تھی عجمی قوم تھی تو اس کے ہے ایک عربی شخص اور اس کو, کو کوئی کہتا ہے یا نہ تو کیا اس پر حد آئے گی کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نصب میں خرابی کے طور پر یہ لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ کوئی تشوی یہاں مراد ہوتی ہے کہ یعنی جیسے ان لوگوں کے اعلی اخلاق نہیں تھے تم اخلاق نہیں ہے تمہارے بھی اخلاق اعلی نہیں یا جیسے وہ فصیح کلام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عجمی ہے عرب نہیں ہے تم بھی فصیح کلام تو یہاں تشویح ہوتی ہے آدم فصاحت کے اندر سمجھ میں آیا تشوی کس چیز میں ہے آدم فصاحت میں یا رداعت اخلاق کے اندر اخلاق ردی ہیں تو یہ نصب کے اندر تحمت نہیں مراد ہوتی تو کہتے ہیں ایک جس نے کسی آدمی سے کہا یا بنا ما اس سما آسمان کے پانی کے بیٹے تو کیا یہ تہمت ہے ذنا کی اور نصب میں اس کے تحمد لگا رہا ہے کیا اسے توحمد شمار کیا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی ما اسما آسمان کا پانی مراد بارش ہے بھائی اور بارش کے ساتھ تشریح دی جاتی ہے عموماً صحاوت وغیرہ کے اندر بھائی جب کوئی بڑا ہی سخی آدمی ہو تو اسے کہتے ہیں ہوا ما اس ماں وہ کیا ہے ما اسما ہے بھائی ما اس ہے یعنی بارش کی طرح اس کی سخاوت ہے تو جب وہ ما اس سما ہے تو اس کے بیٹے کو کیا کہہ سکتے ہو یب نہ ماں اس سما آسمان کے پانی کے بیٹے یعنی خوب سخی آدمی کے بیٹے تو یہاں پر تشویف مراد ہوتی ہے اور سخاوت کے اندر جو اعلی وصف ہے تو یہ کسی بھی اعتبار سے ہار والی بات نہیں, نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے تو کہتے ہیں وہ من خال علی اور جس جس نے کہا کسی دوسرے آدمی سے یا بنا ما اس سمای آسمان کے پانی کے بیٹے پلئی سا بھی تو یہ تحمت لگانے والا نہیں ہے وہ اباہ الاآ ہی او الا خالی او الا زمین فلائی سب خاص بےک آدمی ہے کسی نے اسے پکارا اس کے مثلاً ماموں کا نام زید ہے اس نے کہا اے زید کے بیٹے تو کیا یہ تحمت شمار ہوگی یا چچا تھے بھائی اس کا چچا زید ہے تو دوسرے شخص کو کس نے پکارا اے زید کے بیٹے یا زید یہ شخص بیٹا تو امر کا ہے لیکن امر کا سے اس کی ماں نے طلاق لے لی اور اس وقت نکاح کر لیا ہے مثلا زید سے تو کسی نے اس کو آواز دی اے زید کے بیٹے جو اس کی والدہ کا خامند ہے بھائی تو کیا یہ سہمت شمار ہوگی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ توہمت نہیں ہے یہ تو عموماً ہوتا ہے بھائی مامو کے لیے واقعی کس کی طرح ہے اولاد کی طرح ہے چچا کے لیے واقعی یہ کس کی طرح ہوتے ہیں اولاد کی طرح بھائی اور ماں کے خامت کے لیے بھی یہ اس کے بچے کس کی طرح ہوتے ہیں اولاد کی طرح ہوتے ہیں تو ان کی طرح عموماً نسبت کر دی جاتی ہے عام بول چال میں سمجھ میں آیا اور مراد شفقت کی طرف اشارہ یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس پر شفقت کرنے والے ہیں بھائی تو کہتے ہیں وہ ایزا نسبہ او الا خالی اور اگر نسبت کی اس شخص کی اس کے چچا کی طرف او الا خالی یا اس کے ماموں کی طرف او الا زو ام یا اس کے اس کی ماں کے خامن کی طرح پلے سے بھی قاضفین تو یہ کاضف نہیں ہے تحمت لگانے والا نہیں <تصفيق> ومن من وسی حراما فی غیر ملکی ہی لم لم بھئی ایک آدمی نے وسیع حرام کر لی غیر ملک کے اندر اس کو کوئی شخص کہتا ہے اے ضانی تو اس پر حد نہیں آئی گی مث بھائی ایک آدمی ہے اس نے اپنی بیوی بی کو طلاق بائن دے دی تھی اور طلاق بائن دینے کے بعد بھائی اس شخص کے لیے عزت کے اندر اپنی بیوی بی سے صحبت جائز ہے یا جائز نہیں جائز نہیں ہے نکاح ٹوٹ چکا ہے صحبت جائز نہیں لیکن جس نے کیا کیا اس کے ساتھ صحبت کر لی کہتے ہیں بھائی میں تو سمجھا تھا شاید عزت کے اندر میں صحبت کر سکتا ہوں جائز ہے تو یہ دوتی کہ اس نے صحبت کی اور غیر ملک کے اندر کی یا اپنی بیوی بی کو ایک شخص نے تین طلاقیں دے دی تھی اور پھر عیدت کے اندر کیا کر لی اس کے ساتھ صحبت, صحبت, صحبت, صحبت, صحبت کر لی کہتا ہے میں تو سمجھا تھا عزت کے اندر میرے لیے صحبت کرنا جائز ہے یہ کہتا ہے میں سمجھا تھا شاید یہ عورت میرے لیے ابھی بھی عیدت کے اندر حلال ہے م. تو اب بتائیے اس نے جو صحبت کی ہے اپنی ملک میں کی ہے یا غیر ملک میں کی ہے غیر ہمارا نا نکاح ٹوٹ چکا ہے ملک سے خارج ہو چکی ہے وہ عورت تو آپ یاد رکھیے اس نے یہ صحبت کر لی ہے اس پر حد تو نہیں آئے گی کیونکہ یہ بشبہ ہوئی کیا ہوئی کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی میں سمجھا تھا میرے لیے صحبت کرنا چاہے تو حد تو نہیں آئے گی البتہ آپ اس نے چونکہ وتی حرام کر لی ہے کیا کر لی ہے وتی حرام کر لی ہے اور وسیع حرام زنا کے مشابے ہے اس کو ہم زنا تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ زنا کے مشابے ضرور ہے تو اب اس شخص کو جس نے یہ صحبت کی تھی اسے کوئی کہتا ہے اے زانی اب اس پر تحمت لگانے والے یہ زانی کہنے والے پر حد قزب نہیں آئے گی کی کیونکہ اس نے ایسی وتی کی تو ہے جو زنا کے مشابے ہے سمجھ میں آیا بھائی زنا کے مشابه اس نے وتی کی یا بئی تو یا زانی کہنا درست ہے اصلاحات سے تو کہتے ہیں وام وان وتی اوت وَطِعَ ان حرامن اور جس نے حرام وتی کی فی غیری ملکی ہی اپنی ملکیت کے علاوہ میں لم یحد قاذفوه تو حدنی ہی لگائی جائے گی اس پر تہمت لگانے والے پر والملعانہ تو ب ولد لا یحد قاذفها بئی لعان کا باب اپ پڑھ چکے ہیں لیان یاد ہے یا نہیں خامن اپنی بیوی بی پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے بیوی بی قاضی کے پاس چلی گئی اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے اب دونوں کے کیا کرتے تھے چار شہادتیں دیتے تھے قسم کے ساتھ اور پانچویں دفعہ خامن کیا کہتا تھا میرے اوپر اللہ کا اللہ کی لعنت ہو اور عورت کیا کہتی تھی میرے اوپر اللہ کا غضب ہو تو پھر قاضی ان دونوں میں تفریق کروا دیتا تھا یہ لعان کہلاتا تھا آپ لعان ایک تو ویسے جنا کی الزام لگایا اس میں بھی لعان آئے گا ایک خاون اپنے بچے کے نصب کی نفی کر دے بچہ پیدا ہوا ابتدائی چند دنوں میں اس نے کہہ دیا یہ بچہ میرا نہیں یہ بچہ میرا نہیں اب اس میں بھی لعان آئے گا اور جب لعان ہو جائے گا خاون اپنی شہادتیں دے دے پانچ بیوی اپنی شہادتیں دے دے بھائی تو اس کے بعد ان دونوں میں قاضی جدائی کروا دے گا اور اس بچے کی نسبت اب اس کے باپ کی طرف نہیں کی جائے گی یہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا سمجھ گئے آپ یہ جو لعان اس عورت نے کیا تھا اس پر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے کہتے ہیں اب یہاں دو صورتیں ہیں یا تو ایسی عورت ہے جس کے بچے کے نصب کی نفی ہو چکی ہے یا کوئی اور عورت ہے جس سے جس پر صرف زنا کی تحمت لگائی تھی بچے کے نصب کی نفی نہیں کی تھی اور جدائی کروا دی گئی کہتے ہیں اگر عام عورت تھی جس کے بچے کے نصب کی نفی نہیں ہوئی البتہ اس نے لعان کیا ہے اس پر اگر کسی نے تہمت لگائی تو اس کو بھی حد قذف لگائی جائے گی تحمت لگانے والے کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ لعان کی وجہ سے عورت کی عفت کم نہیں ہوئی اور مضبوط ہو گئی کہ خامن کے ساتھ ہی اس نے کیا کر لیا خامن نے اختیار اس اس کر, کر لی تو عفت میں کمی آئی اور ہو گئی اس کو اس نے برداشت نہیں کیا خامن سے بھی جدائی کروا لی پر بھی تیار ہو گئی تو عیفت میں کمی نہیں آئی بلکہ عیفت میں پختگی آ گئی جبکہ وہ عورت جس کے بچے کے نصب کی خامن نے نفی کر دی لعان ہوا اور یہ بچہ صرف کس کا شمار ہوگا اب عورت کا خامن سے جدا ہو گئی یہ بچہ صرف عورت کا شمار ہوگا خامن کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی کہ یہ خلان کا بچہ ہے اس عورت پر کسی نے تحمت لگائی تو کہتے ہیں اس پر تحمت لگانے والے پر حد نہیں ہے اس پر حد تہمت لگانے والے پر حد بھائی اس پر کیوں نہیں ہے کہتے ہیں بھائی یہاں زینا کی ایک نشانی اس عورت میں موجود ہے اور وہ بغیر باپ کے بچہ ہے بغیر باپ کے اور بغیر باپ کے بچہ عموماً کس سے ہوتا ہے زنا سے ہوتا ہے تو یہ زنا سے ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال زنا کی نشانی تو ہے یہ تو اس وجہ سے جب اس عورت نے زنا کی نشانی آ گئی تو اب اس پر توہمت لگانے والے پر حد نہیں آئے گی کیونکہ حد ادنا شبہ کی وجہ سے بھی کیا ہو جایا کرتی ہے ساخت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ول ملاینت بھی والدین لا حد داض اور و کرنے والی اپنے بچے کی وجہ سے لا یو حد حد نہیں لگائی جائے گی اس پر تحمت لگانے والے پر وہ امکان طبی غیر والدین اور اگر لعان کرنے والی تھی بچے کے علاوہ میں خود قاضفوہ تو حد لگائی جائے گی اس پر تہمت لگانے والے پر من قزف امتن اور او کافرم بزینا اور جس نے تہمت لگائی باندی پر یا غلام پر یا کافر پر کیا تحمت لگائی زنا کی آپ مجھے بتائیے حد آئے گی یا حد نہیں آئے گی بھائی انہوں نے کیا کہا تھا احسان ضروری ہے پاک دامن ہونا ضروری ہے اس شخص کا اور احسان القذف کیا بتلایا صاحب قدوری نے آزاد ہو تو معلوم ہو باندی بھی خارج غلام بھی خارج نیت کہا تھا مسلمان مسلمان ہو تو معلوم ہو کافر بھی تو یہاں پر اس نے تو باندی یا غلام یا کافر پر توہمت لگائی ہے دنا کی لہٰذا یہاں پر حدت نہیں آئی کہتے ہیں وہ من کا او آبن او کا فرما جس نے تحمت لگائی باندھی پر یا غلام پر یا کافر پر زینا کی او دفاع مسلم بغیر یا مسلمان پر تحمت لگائی لیکن زنا کے علاوہ مسلمان پر جو تحمت لگائی وہ زنا کے علاوہ فقال تو یہ کہا مثلا غلام کو کہا یا فاسق اے فاسق او یا کافر کیا کہا مسلمان کو یا کافر او اے کافر او یا قبیس یا یا یا کہا زیرا تو اس پر تاز اسے تاجیر لگائی جائے گی سمجھ میں آیا بھائی تاجیر بھائی کیونکہ ہاتھ تو نہیں ہے زناب کی تہمت ہوتی پھر حد آتی یہ تو زنا کے علاوہ الفاظ ہیں اور یا کافر کو کہا کافر یا غلام یا بندی پر زنا کی تہمت لگائی تو حد وہاں بھی نہیں حد یہاں بھی نہیں دونوں میں کیا آئے گی کی؟ تاجیر آئے گی ان قال یاخی مارو او یاقین زیرو لم یو <يُعزدر> اور اگر کسی نے دوسرے مجھ کہا مسلمان سے کہا یا کسی سے بھی کہا یا مارو اے گزے او یاقین زیرو یا تو اس کو لم یو اس پر تعذیل نہیں ہے اس کو تاجیر نہیں لگائی جائے گی سمجھ میں آیا یاد رکھیے جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں برے الفاظ وغیرہ کہتے ہیں ان میں بات کے اندر تاظیر ہے قاضی کے پاس اگر دوسرا شخص چلا جائے اس نے مجھے گالی دی بھئی اگر ذنا کی تہمت لگائے پھر تو حد آئے گی اور اگر ویسے گالیاں وغیرہ دیا یا برا بھلا کہا ہے تو بعض الفاظ میں تعزیر آئے گی قاضی سزا دے گا بعض میں تاظیر نہیں کن الفاظ میں تاضیر آئے گی کن الفاظ, الفاظ میں تعزیر نہیں آئے گی اگر تفصیل اگلی کتابوں میں آ جائے گی صاحب قدوری نے بس اتنا بتلا دیا یا فاسق یا کافر یا خدیث مسلمان کو کہا تو اس میں کیا آئے گی تاجیر آئے گی یا عمار یا یا انزیر کہا تو اس میں مختصر بات یہ یاد رکھیں بھائی کہ کوئی شخص اگر کسی دوسرے کو ایسا لفظ کہتا ہے جو کہ وہ فیل اس بندے کے اختیار میں ہو کیا ہو اختیار میں ہو نیز و شرحن بھی حرام ہو دوسری شرط تیسری بات کہ معاشرے میں بھی اس کو عیب سمجھا جاتا ہو تو پھر تاضیر آئے گی ورنہ تاضیر نہیں کتنی شرطیں دیوارا تین, دیوارا دیوارا تین دیوارا شرطیں اول وہ فیل دیوارا کیا ہو کس قسم کا ہونا چاہیے اختیاری ہو انسان کے اختیار میں ہو دوسرا دوسری شرط کیا وہ فیل کیا ہو شریعت میں حرام تیسری شر کیا معاشرے میں بھی اس کو کیا سمجھا جاتا ہو حیر سمجھا جاتا ہو تو پھر تعذیر ہوگی ورنہ تعذیر نہیں اب دیکھیے کہا. گدا کہا کسی کو یقین کہا اب آپ بتائیے گدا یقین کا حقیقی معنی مراد ہو سکتا ہے ممم. وہ شخص گدا ہے حقیقت میں حقیقت میں تو گدا نہیں ہے ہاں اس کا دوسرا مجازی معنی مراد لیتے ہیں پھر اور مجازی معنی کیا ہے کم عقل والے کند ذہن یہ مراد لیں گے تو کند ذہن مراد ہے بھائی ایک آدمی کام صحیح نہیں کرتا کہتے ہیں گدے بھائی یعنی کند ذہن ہے تم کام ہی نہیں صحیح کر سکتے تو کند ذہن مراد ہے اور آپ مجھے بتائیے کند ذہن ہونا یہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے یہ تو اللہ نے جیسا پیدا کیا کسی کو کوئی تیز ذہن والا ہے کوئی تو یہ غیر اختیار یہ غیر اختیاری ہے سمجھ میں آیا تو لہٰذا اس وجہ سے یہاں تعزیر نہیں آئے گی کیونکہ تاضیر میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے لیکن بہتر یہ ہے علماء نے اور تفصیل بیان کی ہے بھائی کہتے ہیں بھائی اگر کوئی معزز آدمی ہے اس کو کوئی کہہ دیتا ہے اے گدھے یا اے خنزیر تو اب اس صورت میں اس کو تاجیر لگائی جائے گی اور اگر عام لوگ ہیں وہ تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں انہیں تو پرواہ نہیں ہوتی بھائی لہٰذا وہ پھر اس صورت میں تاجیر نہیں ہے بھائی وہ تاجیر و اکثر اوتی خاتون خواتن اور تاجیر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انتالیس کوڑے ہو سکتی ہے وہ عقل سلاسو اور کم سے کم تین کوڑے زیادہ سے زیادہ تازیر کتنی ہو سکتی ہے انتالیس کوڑے اس لیے کہ تازی حد سے کم ہونی چاہیے اور کم سے کم حد غلام کی ہے چالیس کوڑے والا نام چالیس کوڑے بھائی چالیس کوڑے کس کس کے اندر ہے شرب خمر میں بھی ہے اور حد قزف میں بھی ہے تو وہاں چالیس کوڑے ہیں تو تاجر کو اس سے ایک کوڑا کم کر دیں گے کتنا ہوا انتالیس کوڑے اور کم سے کم تین کوڑے ہیں سمجھ میں آیا اب تین کوڑے لیکن یہ بھی ضروری نہیں اب تین کوڑے بھائی قاضی کی سوابدیب پر ہے جتنا وہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے سکتے تو زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں انتالیس کوڑے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول ہے اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں وقال ابو یوسف رحمہ اللہ اب لوگ بھی تاجر کہ پہنچے گا تاجیر کے ذریعے تاجیر کے ذریعے قاضی پچہتر کوڑوں تک بھئی کتنے کوڑوں تک بھئی امام صاحب نے تو غلام کے میں کا اعتبار کیا کم سے کم غلام کی حد کتنی ہے چالیس فوٹ اور امام اور امام یوسف رحم اللہ نے آزاد کا اعتبار کیا اور آزاد کی حد کم سے کم کتنے کوڑے ہیں اسی کوڑے تو اس سے کچھ کم کر دیے پانچ کوڑے کم کر دیے پچہتر کوڑوں تک ہو سکتی ہے تازیر بھائی سمجھ میں آیا بھائی امام کے اگر یہ مناسب سمجھتا ہے کہ تاجیر کے ساتھ ساتھ اسے چند دن جیل میں بھی ڈالنا چاہیے چند دن قید بھی کرنا چاہیے تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی تازید قاضی کی ضوابط پر ہے اگر وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوڑوں کے ساتھ ساتھ قید بھی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وہ انرا ال اور اگر امام کی رائے ہو کہ این ظلم ضربی کہ وہ ملا دے ضرب کے ساتھ ہی تازیری تاذیر میں کیا ملا دے الحبس قید کو بھی فعل یہ جزا ہے تو ایسا کر لے یعنی کر سکتا ہے وہ اشد ضرب تاجیروں بھئی یاد رکھیے اب تفصیل بیان کر رہے ہیں بھائی تعظیر میں بھی ضرب لگائی جاتی ہے کوڑے لگائے جائیں گے حد زینا میں بھی حد شرب میں بھی حد خزق میں بھی تو صاحب قدوری بتا رہے ہیں کہ سب سے سخت ضربیں جو ہیں وہ تعزیر کے اندر لگائی جائیں گی سب سے سخت ضربیں کس کے اندر جسے کہ تعزیر میں ضربیں کم ہوں گی تو اب ہم وصف بڑھا دیں گے کہ ہونی کس قسم کی چاہیے سخت ہو بھائی ورنہ تعداد بھی کم اور لگے بھی ہلکی تو فائدہ کوئی نہیں لہذا تعداد کم ہے تو اب ضرب کس قسم کی ہونی چاہیے سخت ہونی چاہیے تو کہتے ہیں وہ اشد ضربی تاجیر اور سب سے سخت ضرب تاجیر ہے سمدینا پھر کون سی ہے آ پھر حد ہے مولانا اس لیے کیونکہ بڑا جرم ہے شادی شدہ ہو تو کیا کر دیا جاتا ہے رجم کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کون سی حد ہے حد شرب کا درجہ ہے حد القضی پھر سب سے کم درجے کی کون سی ہے حد قذف ہے ومن او حدام فما دم حدرن اور جس کو حد لگائی امام نے او ہو یا اسے لگائی خون ضائع ہے رائے گاہ ہے سمجھ میں آیا اس کا خون ضائع یعنی اس کی وجہ سے نقی ساس آئے گا نزیت وغیرہ اس لیے کہ قاضی کو تو شریعت کا حکم ہے کہ اس طرح کرنا شریع احکام کے مطابق قاضی نے فیصلہ کیا ہے اور اس میں ضروری نہیں کہ دوسرا سلامتی رہے بھائی شریعت نے کہا تھا سو کوڑے لگاؤ بھائی سو کوڑے لگائے بھائی یا تاجیر لگائی بھائی جرم کی وجہ سے تو یہ تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے تو اب اس کا خون رائے گاں گیا بھائی نہ اسے قصاص آئے گا نہ اس کی وجہ سے دیت آئے گی وہ اضاف الدلمس نے مفل قز کی سخت شہادت ہو وہ اور جب حد لگائی جائے کسی مسلمان کو قذف کے اندر تو ثاقب ہو جائے گی اس کی شہادت اگرچہ وہ توبہ کر لے بے حد حتحز جو ہے اسی کوڑے بھی ہیں اور جی اور پھر اس کے بعد اس کی شہادت بھی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی شہادت ساقت ہو گئی کسی بھی مسئلے میں وہ قاضی کے پاس آ کر گواہی نہیں دے سکتا ساری عمر کے لیے اس کی شہادت کیا ہو گئی ختم اگرچہ توبہ کیوں نہ کر لے کیونکہ یہ شہادت کا ساقت ہونا یہ باقاعدہ حد کا حصہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بھائی ولا تقبل شہادت ابادا کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہ کرو وہ خود القافر فل قصبی اور اگر حد لگائی گئی کسی کافر کو قذف کے اندر تم اسلم پھر وہ مسلمان ہو گیا قبیلا شہادت ہو تو اس کی شہادت قبول کی جائے بھائی کافر پر حد لگائی گئی زمانے کفر کے اندر پھر بعد میں مسلمان ہوا تو کیا اب پھر وہ اس کی شہادت قبول ہوگی یا نہیں کہتے ہیں بھائی وہ زمانے کفر میں حد لگی تھی اب وہ اسلام لایا ہے اور اسلام جو ہے کسی بھی شخص کے لیے عدالت کو ثابت کر دیتا ہے اسے کیا شمار کیا جاتا ہے عادل شمار کیا جاتا ہے تو اب یہ عدالت جو اسے اسلام کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اب یہ گواہی دے سکتا ہے وہ گزشتہ کفر کی حد کا کوئی اعتبار اب نہیں ہوگا تو یہ مانا قبیلت شہادت ہو قبول کی جائے گی اس کی شہادت چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم حقیقت الکلام